پریشانی اتنی ہوئی کہ اس کا حق نہیں کتنا گھر میں کتنا رونا ہوا, ہوا ہوگا ہاں؟ اچھا پریشانی کے بعد پیسے کتنی لگے گا جیسے کرو میرا خیال چھوٹی گاڑی ہو کہ پانچ ہزار روپئے دیتی چھوٹی گاڑی کیری ہے کیری, آب. کیری. آب. پھر زیادہ کیری پانچ ہزار لیتی اور ریک والی گاڑی ہوتی ہے موٹر چار ہو چھ ہزار لیتی تو کتنا یہ نقصان ہوا رات کی نیند بھی نہیں ہوئی پھر بچے جب جو جوان ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے والد نے کیا کیا ادھر ایک جرگا ہم اس پہ گئے تو وہ جرگے میں وہ آدمی کہتا ہے کہ پہلے تو اس جرگے میں میرا باپ ہی نہیں تھا میں ایک بات کس سے کروں تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ باپ تھی سامنے بیٹھ آ رہے ہے تو میں نے کہی آپ کا باپ نہیں ہے مجھے خود کہا ہے کہ تحارانی. باپ تو کبھی کہتے نا کہ رام صاحب یہ حیرانی بھر مجھے بہت دکھ ہوئی میں نے کہا دکھ ہوا کہ یہ کیا مصیبت پھر باتوں میں, میں نے اور جب حقوق والدین بیان کی تو وہ کہتے ہیں مجھے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن یہ جب ہمارے والد یا والد آپس میں ملتے تھے تو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ملے ہیں یا کیا پتہ تھا کہ نطفے سے کون پیدا ہوگا کیسے پیدا ہوگا بہت دکھ کی بات ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و قیام الت القدر من المان اس سے پہلا باب علامات المنافق کے عنوان سے ذکر ہے اور اب یہ باپ قیام ولیلۃ القدر من ایمان یعنی ایمانیات کے ذکر بظاہر ان ابواب کا گزر ہوئے ابواب سے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہا اس لیے بعض شروعات کو یہ بغالتا ہے یہ جو ابواب ہیں قیام العلۃ القدر الجہاد اللیمان تتو قیام رمضان اور سو رمضان یہ چار ابواب یہ کسی راوی یا کسی تلمیز نے بلا ترتیب ذکر کیے ہیں اور یہ امام بخاری کی ترتیب نہیں ہے اس لیے کہ ان ابواب کا آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے کیونکہ کتاب الایمان کا ذکر ہے تو جہاد کیسے آیا کتاب الایمان کا ذکر ہے تو, تو, تو تطور قیام رمضان سو میں رمضان کیسے آیا یہ تو رمضان المبارک سے اس کا تعلق تھا یا کتاب الجہاد سے اس کا تعلق تھا یہاں تو بالکل بے ڈنگی سی بات ہے اس کا کیا تعلق ہے معاس بقت سے لیکن اس بات پہ کہنے والے یا جو محترزین حضرات ہیں تو محترد کل عامہ ہوتا ہے وہ اندھ بچارا ہوتا ہے اس کو امام بخاری رحم اللہ کے علم سے کیا مس ہے امام بخاری رحم اللہ تو بڑے عمیق نظر تھے اور بڑے عمیق علم والے شخصیت تھے تو یہ ابواب کسی تلویز سے بلا ترتیب نہیں ذکر بلکہ یہ ترتیب ہی امام بخاری ہے رحمہ اللہ اور ان ابواب کا, کا ابواب سے زبردست مناسبت ہے تو اب جب مناسبت ہے تو کیا مناسبت ہے تو المناسبت الا آپ نے صفحہ, صفحہ نو پہ یہ حدیث پر باپ پڑا ہے باب افشاسلام من الاسلام السلام من اسلام یہ امور ایمانیات میں سے ہیں اب درمیان میں امام بخاری نے بطور جملہ معترضہ اسلام کے منافق امور علامات کفر بتانے کے خاطر باب کفران العشیر قائم کیا باب الماسم الجاحلیہ قائم کیا ٹھیک ہے بابو ظلم ظلم قائم کیا بابو علامات النفاق قائم کیا یہ افوا بطور جملے مترزہ طور فلشیا بالآداد کے سے آئے اب امام بخاری پھر فرماتے قیام و القزم العمان ارجو کے اصل موضوع پہلی ایمانیات کا ذکر تھا السلام من الاسلام ذکر کیا تو فرما قیامان جس طرح السلام من الاسلام ہے اس طرح قیامۃ القدر بھی من المان ہے تو اس کا تعلق افشاسلام سے ہے علامات المنافق سے نہیں ہے اور یہ درمیان میں چار ابواب بطور جملہ موترزہ تو رف الشیا بل کے عنوان سے قائم ہوئے تو لہذا مناسبت ظاہر ہے اب اس پہ سوال ہے چلو افشا السلام کے ساتھ اس کی مناسبت ہے تو افشاء السلام نے اسلام افیام علیہ السلخل میں لیمان ماں ما بل مناسبت کیا ہے ما بہل مناسبت کیا ہے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ وہاں فرمائے افشاء السلام یعنی اسلام السلام علیکم کو شائع کرنا راج کرنا یہ ایمان کی علامت ہے تو قیام العۃ القدر اس لیے لائے کہ قیام العۃ القدر میں بھی افشا السلام ہے افشا السلام ہے گوئے کی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں افشا السلام السلام علیکم کو رائج کرو اس لیے کہ یہ اسلام کی علامت ہے آپ فرمایا یہ السلام علیکم اتنا یعنی اتنی اچھی خصلت ہے کہ فرشتوں کا آپس میں بھی السلام علیکم کا افشا ہے فرشتی فرشت فرشت بھی آپ اس میں کیا پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں السلام علیکم بلکہ لیلت القدر تو سلاموں سے گونج جاتی ہے اتنے کثرت کہ پوری لیلت القدر سلام سے گونج جاتی ہے تم نے پڑھا فی لت الزر وقر لقر خیر مینال ربهم من كل عمر سلام اب سلام ہے مطلع الفجر تو حدیث پڑی مشکات میں کہ فرشتے آتے ہیں اوپر سے زمین کی طرف اویو سلونہ سلون کل قائم و قاہ یس گرونا یس گرو بات سمجھ گئے ہو رہا ہے کہ نام تو اس نسبت سے قیام الیرۃ القدر من اسیمان اور افشاء السلام ان کے آپس میں زبردست مناسبت ہے ایمانیات کا ذکر تھا یہاں بھی یعنی ایمانیات کا ذکر ہے درمیان میں ابواب بھی بطور جملت الجملۃ جملہ محترضہ تو رفلشیا بل کی کے سے تھا اب رجوع بس اصل موضوع ہوا افشاء السلام اور اس کے آپس میں مناسبت وہ افشاء السلام کی ترغیب تھی اب یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم یہ ایسا یعنی تحفہ ہے کہ فرشتے بھی آپس میں سلام پیش کرتے ہیں اور یہ سلام جو ہے اللہک القائدین و مسلم فرشتے بھی پڑھتے ہیں تو لہذا افشاء السلام بولے ٹھیک ہے اس کو میرے میں مناسبت بعیدہ کہہ دو علماء نے نلکھا ہے تو اس کو مناسبت بعیدہ سے تعبیر کر دو اب مناسبت قریبہ پیش کرتے ہیں کہ اتیا ملقی مان اس کا علامات المنافب سی مناسبت یہ علامات المنافق سے مناسبت یہ ہے کہ دیکھو توجہ کرو قیام العلت القدر یہ فضائل میں سے ہے یہ کس سے فضائل سے ہے علامات نفاق نفاق وجود ہونا یہ رضائل سے ہے اب توجہ کرو تو رفلشا بل ازداد جب صفاتی رضائل کا ذکر ہوا ظلم ظلم آزادی افعال رضائل میں سے ہیں کفران بھی رضائل میں سے ہے نفاط کے علامتی بھی رضائل سے ہیں اب جب علامات نفاذ جو کہ رضا کے ہیں ان کا ذکر ہوا تو اب قیام ال... ایمان فضائل کا ذکر بیان کرتے ہیں وحصل الفضائل اس لیے کہ کے رضا یہ سبب حصول الفضائل واضح من عبد اللہ انقان فمن اللہ اور انقان اخصا تو آنا ابر امنیا بات سمجھ گئے ہو شکر ہے بات سمجھتی گئے ہو نا علاماتی نبا چونکہ یہ کیا ہیں علاماتی رضیلا ہیں فرمائے کہ رضائل کو چھوڑو فضائل حاصل کرو رضائل کیا ہیں گالی گلوچ ہے رضائل کیا ہیں کھلاسی یعنی آپ کی خلاف ورزی امانت میں خیانت ہے رضائل کو چھوڑو فضائل اختیار کرو قیام ملیرت القضم الایمان تو اترک کل یا اس طرح کرو ترک الرضائل کیا ہے سبب اللہ حصول الفضائل ترک الرضائل سبب الصول الفضائل انشاءاللہ شاء مسئلہ حل ہو گیا نمبر دو بات امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیام نے رت چونکہ ایک اعلیٰ صفت ہے ایک اعلیٰ خصلت ہے اس خصلت کی توفیق اس کو ملے گی جو کہ نفاق کے علامات سے اپنے آپ کو بچائے فلحظہ علامات میں فاق ذکر کی تو فرمائے کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ تمہیں توفیق کیا ملے تلقر تمہیں توفیق قیام ملت القدر نصیب ہو جائے اب انشاءاللہ اللہ مناسبت ظاہر ہو گئی ہے اور مقصود حل ہو گیا ہے اب جب فراغت ہوئی آپ کی مناسبت کے ذکر کرنے سے اب آپ کے لیے یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے مقصد الباب جس کو تم ترجمت الباب کہتے ہو یا مقصد الباب کہتے ہو امام بخاری رحم اللہ اس باب کو لا کیا بتانا چاہتے ہیں اپنے وہ مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں ایک تو کہ تو رف الشہ ہے ٹھیک ہے نا جب نفاق کا ذکر ہوا اب ایمانیات کا ذکر ہے تو طورف الشہ بل مناسبت بھی ضد ہے دوسری بات ایمان بخاری رحم اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام ایمان جو ہے یہ مرکب ہے اور اس کی اجزاء ترکیبیات زیادہ ہیں تو من جملہ اس سے قیام الحت القدر بھی ہے لہۃ قیام قیام الحت القدر بھی ایمان سے ہے تو کہ آمار کی جزیت بھی ثابت ہوئی ایمان کے لیے اور ایمان کی ترکیب بھی ثابت ہوئی تو ایمان بخاری نے اپنا دعویٰ اس باب سے قائم اسی طرح امام بخاری رحم اللہ سے پہلے بنیام علیہ حس پہ وہاں عوام تھا کہ بھئی بنا اسلام کتنی چیزوں سے پانچ ہے وہاں حسر معلوم ہو رہا تھا تو دفع توہوں میں حسر کے لیے امام بخاری علامات ایمان ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ایمان کے انحصار ان پانچ پہ نہیں ہے ان کے علاوہ بھی ہے فیا ملت القدر بھی ایمان میں سے ہے سزا کی مانوے ٹھیک ہے آپ نے ایک دوسرا بات پڑھا تھا پہلے کہ یا بز بخاری پڑھو سبونا پڑھو علیمان بز ہوا سدھو شعبہ تو اب شعب ایمانیہ میں سے افشاء السلام ہے تو شوابی ایمانیہ میں سے قیام القدری میں ملک ایمان ہے تو لہذا ایمان بخاری نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بات قائم فرمایا اب آگے جائیے پر یہ حدیث مبارک, مبارک اب دیکھو بھائی اس باب کا ایک مقصد امام بخاری کا رب بھی ہے مرجیا کہتے ہیں کہ بس تصدیق یقینی ایمان کے لیے تصدیق کافی ہے اما کی ضرورت نہیں ہے امام بخاری قیامت ایمان کہہ کر سراہدن مرجرد کرتے ہیں کہ تصدیق کے بعد عامر کی ضرورت ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یکم لہرت القدری امانند و اختصاب و فر الحمۃ من وہ شخص یکم جو قیام کرے یعنی عبادت کرے لہرت القدر لہرت القدر یعنی قدر کی رات کی ایماناً ایمان کے ساتھ وہ احتساب اور طلب ثواب کی خاطر وہ فرلحمات من انضمی تو معاف کی جائے گی اس کے گزرے گناہ یہاں تک تو لفظ ترجمے کا تعلق تھا اب یقم لہ القدر اب لیلت القدر اس لہلت القدر کو لہ القدر کیوں کہتے ہیں یا تو قدر بمانے عظمت ہے تو یہ رات بنسبت بات باقی لیالی کے باقی راتوں سے ایک عظمت والی رات ہے اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں خیرمن الفشار تو گوئے کہ اس کی عبادت اور اس میں قیام ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک بات ہوئی اگر یہ للت القدر تصدیر سے ہے تو تقدیر تو آپ, لکھ... سو... آپ کو پتا ہے کہ اللہ قبار کو تالان کائنات کے وجود سے پچاس سال پہلے آ... عالمی انسانیت کیلک... عالمی کائنات کی تقدیر پہلے لکھ چکے ہیں اللہ قارغین لکھنے سے تو لیت القدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سال کا نوشت تقدیر جو ہے وہ فرشتوں کو حوالہ کیا جاتا ہے اس رات میں پورے سال کی تبدیل اجمالی طور پہ فرشتوں کو حوالہ کی جاتی ہے ہر نا ان ضلع فیلتم مبارکہ حامین الکتاب المبین ہر نا ان ذلاء فیلتم مبارکہ فیح یوفرت و کلو امر حکیم اس میں لوہے مقبوض سے جدا کی جاتے ہیں کیا ہر فیصلہ محکم فرشتوں کے صحیفے میں تو ایک سال کی تقدیر فرشتوں کو حوالہ کی جاتی ہے بطور اجمال کے کہ بھئی اس اس سے لے کر آنے والی رات تک یعنی ایک سال اجمالی طور پر مثلا کتنے ابوات ہوں گے کتنے لوگ پیدا ہوں گے کتنے لوگ مریں گے کتنے دفعہ بارش ہوگی ہاں؟ کتنی زلزلی آئیں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بطور کی جمال ہوتا ہے مثلا سو ادب مرے گی سو بچے پیدا ہوں گے اب انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سو کون سا کون سا مرے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے کس کس گھر میں پیدا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں لگے جماعری طور پر میں یہ پتہ لگ جاتا ہے بتا دیتا اللہ کریم کہ سو کیا کہ سو افواس ہوں گے تو سو سو کا اہیا ہوگا تو کہ یفرق کل امر حکیم میں کیا ہے تفویض ہے تقدیر اجمالی کا تو اس لیے اس کو لہ القدر کہتے ہیں تو یہ اس کی نسبت ہے یا یہ اشارہ ہے عظمت کی طرف کہ انت القدر و مادرا کما لے رت القدر لہ القدر القدر من تو یا اشارہ عظمت کی طرف ہے یا اشارہ تفویض تفریح تفیض امور مقدرہ نل ملائے کا یوں لکھ لو تفیض عمور مقدرہ فت تقدیر ملائے کا وہ امور مقدر تقدیر میں جو تھے ان کی تفییض ہوئی کس کو فرشتوں کے طرف آ. اس لیے اس کو لحث القدر کہتے ہیں ہے علماء کو و صلاح امت یہاں جملہ جان رکھیے میں یقم لہرۃ القض ایمان وہ ایمان تو عبارت تصدیق سے ہے احتساب جو ہے یہ عبارت ہے طلب ثواب سے اب طلب ثواب عبارت کس سے نیت سے ہے آپ بخاری پڑھتے کس نیت سے پڑھتے بولے نا فیاض صاحب جی کس نیت سے پڑھتے ثواب بھی نیت سے نا آپ سوال پڑھتے ہیں کس لیے سے پڑھتے سوال پڑے اب ایمان و اقتصابن یہ دونوں ذکر کیے اس کی ذکر کرنے سے کیا پیدا ہے ایک تحقیق علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کی ایک علامہ شبیر احمد عثمانی کی رحم اللہ کی ایک عام محدثین حضرات کی ایمان و اقتصادت ان دونوں کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ عمل کی وجود کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے جیسے کہ ایمان شرط ایمان کے وجود شرط ہے تو اسی طرح نیت سواد کی شرط ہے ایمان کی وجود اور اس کی قبولیت کے لیے جیسے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے تو اس طرح نیت سواب ہونا شرط ہے جیسے آپ قرآن عظیم مجھے آپ بتائیں و من عمل میں نہ سوالحاتی وہ ہوا ممن یا عمل میں نہ سوالحاتی تو معلوم ہوا کہ اعمال کے لیے وجود اور قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے بیدونل ایمان اعمال کے وجود اور قبولیت نہیں ہوتی تو اسی طرح جب قبولیت بغیر ایمان کے نہیں ہوتی ہے تو عامل کو ثوابی بغیر نیت کے نہیں ملتا یہ نمن عمالوں کے نہیں آتی اے نمن ہو ثواب نیت کے ہے نا تو ایمان و اختصاب فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اور کل کے سوال یہ نیت کا ہونا اور ایمان کا ہونا اعمال کی قبولیت کے لیے انتظار ہے شرط ہے ٹھیک ہے اب یہ چاہے لاتا ہے یہ ایک عمل ہے اور اگر اس کا مقصد اس میں نیت ہو یا میں ثواب کے ساتھ ہے تو اچر ملے گا اگر یہ کہتے ڈپٹی ادا کرتے تو, تو کوئی اثر نہیں ملے گا مسئلہ یہاں لوگ ہیں نا اس لیے ایمانن و احتسابن یہ دونوں ہو گئے علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ یا ایک جملہ بتانا چاہتے ہیں علامہ فرماتی شبیر احمد عثمانی صاحب کہ ایماناً کے بعد احتساب توجہ کرو بھائی بہت عجیب جملہ ہے ایمان کے بعد احتسابن کا ذکر کرنا ایک نکتی کی خاطر ہے اعمال کے لیے صرف ایمان کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ ایمان محرک کا ہونا شرط یہ چیز ایک ہے معالو واحد عبارت عبارتنا چلتا وہ اس کا واحد نہ ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایمان مطلق ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے ایسا کہ مطلق میں ضروری غلط میں کہہ رہا ہوں تو نہیں ہے اردو ہے تو مصیبت ہے ہمارا داخلہ کرامن خاتوین ماد سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ضروری کہ جملہ غلط ہے میں غلط کہہ چکا ہوں بات کیوں کرو اللہ میں شبیر احمد عثمانی رحم اللہ فرماتی کہ اعمال کی وجود کے لیے فقط ایمان کافی نہیں یعنی مطلق ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان محرک کا ہونا ضروری ہے اب یہ جملہ پہلے سے اچھا ہو گیا نا یعنی اعمال کی وجود کے لیے فقط مطلق ایمان کافی نہیں ضروری کا مطلب چھوڑو کافی نہیں بلکہ مطلق ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان محرک ہونا چاہیے اب ایمان محرک جانتے ہیں آپ یعنی ایسا ایمان جو کہ آپ کو آمال پہ ابارے برانگ تکی تھا پاری تھا شوق کو رحبت کر کے پیدا کے اب بات سمجھ گیا دیکھو اللہ کی کروڑہا ہار رحمتیں ان بزرگوں پر یہ تو میرا دادا ہے نا اللہ شکر احمد صاحب کون ہے لوہا جو ہے ٹھیک <laughs> ہے نا شیب القرآن الپن والے کی بھی استاد ہے نا تو میرے اس نسبت سے دادا میرے اس کے درمیان ایک واسطہ ہے اس واسطہ کو کرو اگر بوڑھی سے کچھ بھی نہ ملے تو واسطہ واسطے اب دیکھو بھائی ادھر راشد. ایمان محرک کا کیا معنی ہے علامہ پرماشف دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کوئی نیک نیکی کا کام کرتے ہیں تو صرف اس کو ایک ذمہ سمجھ کے نہ ایک ڈپٹی ادا کرنے کی خاطر نہ بلکہ نیت ثواب ہو رضائے اللہ ہو تم کہتے ہو بھائی نماز پڑھتے یار نماز پڑھتی چلو اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھتا یار یہ نہ ہو کہ قیامت وہ ہمیں جانم کی وہ نہ ملے نہیں جی اس کے لیے بھی پڑھو لیکن اس لیے کہ میں وہ کون ہوئے خالی خرابی ہوئے تو نفس ایمان مدک ایمان کا کافی ہونا مدق ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان محرک لمال ہونا ضروری ہے آپ ایمان و کا یہ مسئلہ ہے چلو جی ایمان علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ایک جملہ فرما رہے ہیں نہیں علامہ نشا کشمیری حصہ ایک جملہ ذکر کر رہے ہیں بڑا قیمتی ہے فرمایا کہ بی سی اور استقراء و طلب کے بعد ایمانن و احتسابن کو میں پہنچا ہوں بڑی تلاش کی ہے بڑا تتبو کیا ہے اس کے بعد میں ایمان و احتسابن کے جملے کو پہنچ گیا وہ لکھتے ہیں کہ آدیش میں ایمان او ایمان و احتساباً اکثر ان اعمال پہ استعمال ہوتا ہے جن اعمال کی ادا جن اعمال کی ادا نفوس پہ گران ہو مشقت ہو جو اعمال مشقت سے ادا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال جن اعمال میں مشقت ہوتی ہے تو کبھی کبھی مشقت کی زیادت سے انسان کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے انسان ان اعمال کے کرنے میں ہمت ہار جاتا ہے ہمت ہار جاتا ہے تو نبی علیہ السلام سلام ایسے اہم اور یعنی زی مشقت اعمال کے لیے ایمانن فرماتے ہیں کہ عامل کا ایمان اور احتساب پر جب نیت ہو اور یہ دونوں انسان کو مستحذر ہوں تو آماد اس پہ آسان ہو جائیں گی یہ جملہ بہت قیمتی ہے آپ سمجھ گئے ہیں تو بوشن بہتوں کی بات یعنی ایمان و احتسابن میں تالاش کے بعد اس جملے کو پہنچا ہوں کہ ایمان و احتسابن اکثر ایسے اعمال کے ساتھ ذکر ہوتا ہے جو اعمال انسان پر کیا ہوں؟ مشکل ہوں جو بڑی مشقت سے ادا ہوں تو یہ کثرتی مشقت کبھی کبھی اس سے انسان کی ہمت ضعیف ہو جاتی ہے انسان ہمت ہار جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ایمانن و احتسابن فرمایا جب ایسے اعمال شاقہ پر ایمان کا استحصار ہو اور اقتصاد کا استحصار ہو تو اعمال مشقت مشقت والے اعمال شاقہ نفوس پہ آسان ہو جاتی ہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ روزہ آپ کے نف کے ساتھ ہے بھوک ہے پیاس ہے جب آرٹک ایمان پہ یقین ہو اور نیت سواح پر آپ کی مدنظر نظر نیت سوال ہو تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے بھئی پیاس ہے لیکن جنت سے ملے گی نا بھئی جو ہے بھوک ہے لیکن رب تو راضی ہوتا ہے نا بھوک ہے پیاس درجے تو بلند ہوتا ہے نا تو جب ایمان اور اختصاط کا اختصار کے ہوگا تو ہمارے شاخاہ نفوس پہ کیا ہوں گے آسان ہو جائیں گے ایمان میں شارح اللہ نے کہ ایمان و احتساب کی نقطہ ہے تو بات سمجھ ایمان و احتساب عمل کے لیے ایمان کا وجود اور نیت کی کیا کا وجود یہ ضروری ہے بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں ہوتا بغیر نیت کے سواب نہیں ملتا شبیر احمد عثمانی سراف فرماتے ہیں کہ نفسی صرف اعمال کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے مدت ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان محارف ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ایمان ایمان و احتساب کے اعمال کا ذکر ہوتا ہے جو کہ نفوس پہ شاپ ہوتے ہیں تو ان قیود کے اقتظار سے وہ امان شاق نفوس پہ آسان ہو جاتے ہیں اب مسئلہ حل ہو گیا ہے ایمان و احتسابات وہ فر العما تقدم الزم بہین <متصف> اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی اے وہ فر العمات سے یاستو تو مغفرت ہے اب یہ جنوب صغیرہ معاف ہوتے ہیں کہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ و صغیرہ سب معاف ہوتے ہیں اس لیے کہ ظلم مطلق ہے تو الم التف جی اعلیٰ تو یہاں اطلاع مراد ہے تو گویا کہ و صغیرہ لیکن قانون تو, مالی تو قانون الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الحسنات کی سم شاب سے تو دیکھو نیک اہم سے گناہ جڑتے ہیں گرتے ہیں لگانا لیکم کی کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں کیا جڑتے ہیں اچھا جڑتے ہیں یار گرتے ہیں چلو تو جب قیام لے تو قدر ایمان ہے تو غفر الحما ما تقدم من بھی ایسا بایا. اس لیے کہ بھائی قیام لے القدر جو ہے یہ عمل صالح ہے نا کہ توبہ ہے ملا عمل صالح ہے کہ توبہ ہے عمل صالح سے ان گناہ جڑتے ہیں وہ اما کبائ توبہ سے جڑتے ہیں تو فر ما تقدم من الزمین سے مراد ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے ابھی آگے جائیں باب جہاد باب الجہاد من ایمان یہ باب ہے دربیاں کس مسئلے کے جہاد مل ایمان ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی ایمان کے علامات میں سے ہے تو مناسبت مقصد المناسبت پہلے آپ کو بتاؤں بظاہر یہاں بھی وہ اشکال ہے کہ پہلے دیکھو قیام علیت القدر تھا اور اب جہاد آ گیا ہے تو قیام علیت القدر تو نفلی عبادت کے لیے ہوتا ہے اور جہاد تو کیا ہے یہ فرض عین ہے یا یہ فرض کفایہ ہے اور جہاد کو کہتے ہیں دشمن سے لڑنے کو اب یہاں قیام القدری ایمان سے ہے تیتو کتاب جہاد کا مسئلہ ہے تو ہر جیامان یہاں ذکر کرنے کا بظاہر مناسبت معلوم نہیں ہوتا ہے بظاہر یہاں اس بات کی بات بے ڈنگ اثر نظر آتا ہے یہ بے ڈنگ اثر نظر آتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے قیام لیت القدر ہے درمیان میں جہاد آ گیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے اور مناسبت ربط یہ ہے کہ قیام العۃ القدر کے لیے مجاہد نفس ضروری ہے بغیر جب مجاہد نفس نہ ہو تو قیام لیت القدر نہیں ہو سکتا تو جب امام بخار نے قیامت القدر ذکر کیا کہ اس کے لیے تو مجاہد ضروری ہے تو اس مجاہدی کی نسبت پر الجہاد الامان ذکر کیا اور ان کے درمیان مناسبت مجاہد ہے جیسے قیام مجاہد نفس ہوتا ہے تو مقابل خفا کی نفس سے ہوتا ہے تو اس لیے قیام الط القدر کے بعد الجہاد المان ذکر کیا اور ان کے مافید جو مناسبت وہ مجاہدۃ النف ہے قیاملۃ القدر بغیر مجاہد سے ہوتا ہے جی تو جس طرح قیام الصل قدر کے لیے مجاد تو ضروری ہے تو اس لیے میرے دوستو جہاد مال کو پار کے لیے بھی مجاد نسل ضروری ہے اچھا اب جب یہ ضروری ہے تو اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ پھر قیام القدر کی وجہ تقدیم اب جہاد ملیمان پہ کیا ہے وجہ تقدیم کیا ہے تو فرماتی ہیں کہ دیکھو کہ عمل قدر سے مجاد نفس ہے اور ان جہاد سے مجاد مال کفار ہے اور مجاد کفار یہ تب ہوتا ہے کہ انسان میں قوت مجاد نفس ہو مجادت النف اقدمن مجادتار مجادت اقدم من مجادتل کفار مجادت مجادت مجادت مجادت کافر سے تو مقابلہ تب کر سکے گا تج میں مجاد نفس کا مادہ موجود ہو جب تجھ مجاد نفس نہ ہو تو تو تجاد کر سکتا ہے اگر تجھ اس سردی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو کافر کے ساتھ جہاد بھی کر سکتا ہے اگر تو تک برداشت کر سکتا ہے تو جہاد بھی کر سکتا ہے پیاز برداشت کر سکتا ہے تو جہاد بھی لیکن جب تج میں مجاد نفس کا مادہ نہ ہو تو جہاد مال کو فار نہیں ہو سکتا تو از جہاد ہو مانس اقدم و جہاد من الجہاد ایمار تو تو اس لیے ربط مناسبت ظاہر ہو گئی ہے ٹھیک ہے بھائی باقی وہاں بھی ایمانیات کا ذکر تھا کہ قیام ایمان الائمان شعبی ایمانے سے تھا تو الجہاد المان شعبیل ایمان کا ذکر ہے وہاں بھی ضرورت اعمال کا ذکر تھا یہاں بھی ضرورت اعمال کا ذکر ہے رد المرجیا وہاں بھی مخصوص ترکیبی ایمان اور امار کی جزیت کا ذکر تھا یہاں بھی ترکیبی ایمان اور جزیتی اعمال کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہونا پڑا آگے جاؤ اپنی حدیث مبارکہ باور رضی اللہ تلام نبی علیہ السلام سے فرماتے ان تدب اللہ عزوجل جل ان تدب کے جتنے معانی ہیں بین سسور لکھے ان تدب اللہ بہت جلدی اجر دیتے ہیں اللہ پاک سارا اب ثوابی نا اند اللہ بہت جلدی ازر دیتے ہیں اللہ پاک ان تدب اللہ بہت اچھی جزا دیتے ہیں اللہ پاک ان تدب اللہ ہوتا پلا ہوا زمینہ انتب اللہ اللہ نے ذمہاری اٹھا لی ہے اللہ کریم ضامن ہے لمن ہر اس مجاہد کے لیے ہر فی سے جو نکلتا ہے اللہ کے لا راستے میں لا یقری ہو نہیں نکالتے اس کو گھر سے اللہ ایمان بھی یعنی کیا اللہ پھر ایمان لانا او تصدیق تم بھی رسولی یا اللہ کے نبیوں کی نبوت پر تصدیق کرنا کس چیز کا کس چیز کی کفالت اور ضمانت ہے ان بیمان عجر، فرماتے کہ من اس کو واپس لوٹاؤ اس کے گھر کی طرف بیوان ماں یعنی ماں ماں نالا اس چیز کی جو اس نے حاصل کی من سے او غنیمت یا غنیمت سے او اجننا یا اوت خلا الجنہ یا میں اس کو جنت بیچ دوں میں سمجھ گیا ہوں لفظ تب یہ ہو گیا ہے یہاں بھی او تصدیق امبیر رسولی پہ تھوڑا سے اشکال ہے یا او آیا ہے او کس کے لیے آتا ہے تفاین کے لیے آتا ہے او کس کے لیے آتے مخایرت کے لیے آتا ہے تو معلومات نہیں نکالتے اس کو مگر ایمان بھی اللہ پہ ایمان لانا یا نہیں نکالتے اس کو تصدیق برسول حالانکہ ایمان اور تصدیق رسول یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور او تو مغرب کا تقاضا کرتا ہے ان کا تقاضا کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط ایمان نجات کے لیے کافی ہے اللہ کو ماننا بس کافی ہے اس سے معلوم ہے اگر ایمان باللہ نہ ہو تصدیق بھر رسول ہو تو پھر بھی کافی ہے حالانکہ تصدیق بال بدون بدونی ایمان باللہ کافی نہیں ہے اور ایمان باللہ بدونی تصدیق و بھی کافی نہیں ہے تو ان دونوں میں تو ملازمہ ہے تلازم ہے یہ تو لازم ملزوم ہے اور وہ تو مخیرت کا فائدہ دیتا ہے اس لیے یہاں اشکال ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ لمنع الخلوہ ہے اور یہ وہاں استعمال ہوتا ہے ایسے شئین میں استعمال ہوتا ہے جہاں جن کا اجتماع حال نہیں ہوتا جہاں شعین کا جمع جائز ہوتا ہے محال نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح وہاں ہوتا ہے جا شین کا خروج بھی نہیں ہوتا ہے خروج بھی نہیں ہوتا ہے, ہے لمن الخل کہ دونوں چیزیں جمع بھی ہو سکتی ہیں لیکن دونوں میں سے ایک کا خروج بھی جائز نہ ہو تو لمن الخلے وہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور تصدیق بے بھی ہو یہ نہ کہ ایمان ہو تصدیق خارج ہو یا تصدیق بے ہو اور ایمان نہ ہو نانا شئین جمع ہو سکتے ہیں تو کوئی ایمان بے اور تصدیق بے رسول دونوں موجود ہو بات سمجھ گئی ہو نا جس نے لکھا ہے نا کہ وہ آدمی تھا کشتی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساڑی تھی یا چادر تھی تو دوسری آدمی نے اس کی چادر کو کیا کیا دریا کی طرف لٹکا ہے اس کی دریا کے اندر تو پھر کہتا ہے کہ دیکھو خیال کرو لمن دمدنشین خیال کرو تمہاری دامن کیا ہے کیلا نہ ہو جائے تو جب اس نے دیکھا جب دامن دریا کے اندر ہو تو کیلی ہونے سے کیسے بچے گی سکتی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ کیا درخت دریا تختہ بندم کر دیں باز میں گوئی کے دامم تر مکن ہوشیارو بانش پہلے پھر چادر کو دریا میں ڈال دیا ہے ابھی دی کہتا ہے کہ ڈر نہ ہو جائے گیلا نہ ہو جائے تو او او غیرت نہیں ہے جمع کلو تجکال ختم ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ او واو ہے جیسے آپ کے نسخے میں لکھا ہے نا تو مانیے لا ایمان بھی وہ تصدیق بے ایک ایمان ہے تو دوسرا کیا ہے تصدیق بے ہے تو ایمان و تصدیق بے ہے او نہیں ہے اور وہ بہتر ہے جس کے جس کے اندر کیا ذکر واؤ گئے مسئلہ حل ہو گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ حرف او تو عاطفہ بھی ہے نا تو اس کا معنی واؤ کر ہوتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ او یہ اگر تردد کا معنی دیتا ہے تو یہ نبی پاک کے کلام سے نہیں ہے یہ راوی کی کلام میں تردد ہے کہ نبی علیہ السلام کی بھی فرمایا تھا یا نبی علیہ السلام تصدیق برسولی فرمایا تھا تو اگر ایمان مطلق ذکر ہو جائے تو ایمان باللہ یہ لازم ہے ایمان بر اگر تصدیق البرسولی ہے یہ اگر ذکر ہے تو تصدیق برسول لازم ہے تصدیق باللہ پارہ تو ہو گیا کہ اور اگر ہے اپنے معنی پر مغایرت کے معنی پر تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامین اسی طرح میرے اور غنیمہ تو یعنی اول من خلوا ہے یعنی ان دونوں سے خالی نہیں ہوگا یا اجر ہوگا یا غنیمت ہوگا اور اجر و غنیمت جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ عجر بھی ہو اور غنیمت بھی ہو اور اسی طرح او ادخلا یعنی وہ او اوا اتخلا ہو جمنا دنیا کے اجر و غنیمت پھرے اور آخرت کو۔ اللہ شمدی اگر یہ بات میری امت پہ مشکل نہ ہوتی جہاد کی ما بات ماں تو خالفا سریا تو میں کبھی بھی نہ بیٹھتا کسی لشکر کے پیچھے دیکھو علماء کرام تم علما کرتاب المغاز خواہش شریف میں پڑھی ہے ایک ہوتا ہے سریا ایک ہوتا ہے غزوہ ان کے درمیان فرق ہے غزوہ کہتے ہیں ہر اس جہاد یعنی ہر اس لشکر کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نتیس شرکت فرمائی ہو سریا اس لشکر کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو بھیجا ہو لیکن آپ ان میں خود پودشریک نہ ہوئے ہو اس کو سریہ کہتے ہیں اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ سری کا اطلاق جو ہے یہ جی تقریباً جو ہے چار سو کے عدد تک ہوتا ہے اب یہ چار سو کے عدد کو سری اس کہتے ہیں کہ سریا کمانا ہے عمدہ اور چار سو کا عدد مجاہدین کا یہ مقابلے دشمن میں ایک عمدہ عدد ہے اس لیے یہاں کے سرسلم کا ذکر ہے آپ صلی اللہ عسم تو خود نہیں تھے نا جس جہاد نبی پاک نہ ہو اس کو کیا کہتے تھے سریہ جس میں آپ خود ہوتے اس کو غزوہ کہتے غزوہ تک غز و خاندت غز و احزاد فدر اح؟ غز یہ انتظام اچھا ما تو خلف سریت میں کسی سنی کے پیچھے نہ دیکھتا لیکن نہ رہتا بلکہ میں ان کے ساتھ جاتا والا واد میں یہ پسند کرتا آج مخلطی اللہ ہے ہمیں شہید کیا جات اللہ کے راستے میں سم مویا پھر مجھے زندگ کیا جاتا سم مختلف شہید کیا جاتا سم مویا سم اختلام توجہ کرو بنوا کرام نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر س... ہر لشکر کے ساتھ نہ جانے میں بڑی حکمتھی ایک سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ اگر ہر سریہ اور ہر لشکر میں آپ صلی اللہ وسلم حاضر ہوتے تو امت کے لیے یہ بات مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ امت کے ہر فرد کو اس میں شریک ہونا پڑتا ہر فرق کو شریک ہونا پڑتا تو پھر مدینہ رجال سے خالی ہو جاتا تمام رجال جاتے نا پھر مدینہ میں رجال نہ ہوتے نا سب عورتیں عورتیں ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ رجال میں بازے کیا ہوتے تھے آرج ہوتے تھے آما ہوتے تھے ہم مریض بھی ہوتے تھے تو ان کی تشددی اور تسلی کے لیے نبی علیہ السلام پیچھے کبھی رہ جاتے تھے یہ پریشانی کے عالم میں مبتلا نہ ہو جائے ان کی خاطر نبی علیہ السلام رہتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ مصالح بلد بھی مد نظر ہوتے نا مسالے بلد مد نظر ہوتے اس نخاط میں بیر اسلام پھر پیچھے تش رہ جاتے مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہاں تیسری بات ہے اب یہاں تیسری بات ہے کہ دیکھو بھائی ونوتی تو ان پک ترقی سے بلّا سن اوہیا ان پوکھ ترقی سے برلا میں کون درجے کی تمنا ہے آب و ترقی سے بلّہ ہم نے کون سی درجے کی مطالبہ ہے شہادت آب و ترقی سے بلّہ سم وقت سم اکتب کون سا کون سی درجے کی تلن ہے شہادت اب یہاں یہ سوال پڑتا ہے کہ شہادت تو ایک اطنا رتبہ ہے نبوت سے بلکہ صدیقیت سے بھی ادنا ہے نا خلاقمان و تین عالم اللہ علیہ و تو نبی کا درجہ اعلیٰ ہے اس کے بعد صدیق کا درجہ ہے اس کے بعد شہید کا درجہ ہے تو نبی علیہ السلات وسلام تو خود ایک اعلیٰ درجے کے فائد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہادت کا مطالبہ کیوں فرمایا ہے یہ تو کیا ہے تنزل ہے درج عالیت سے درج ادنا کو سمجھتے ہو تو ایک بات یہ ہے کہ بھئی یہ شہادت کا حصول درج نبوت سے منافی نہیں ہے درج نبوت تو جس طرح عالام رات میں سے ہے اگر نبوت کی درجی کے ساتھ ساتھ درج شہادت بھی بے وسط ہو جائے مل جائے تو نورمالا بات سمجھ گئے ہو تو درج آج ہو گیا ہے بشمولی نبوت دوسری بات یہ ہے علماء کرام نبی علیہ السلام اللہ دن تو جو درج شہادت کے متمنی سے آزو رکھنے والے تھے نا اس سے مقصود فقط ترغیب للمؤمنین کی حصول شہادت ترغیب جہاد ہے مقصد کیا ہے مؤمنین کے لیے اس میں ترغیبی جہاد ہے کہ امام پغ... یعنی پیغمبر علیہ السلام جب شہادت کے درجے کے مطالبہ فرماتے ہیں تو آپ کیوں درجے شہادت کا مطالبہ نہیں کرتے بھائی تو گوے کہ ترغیب کی حصول ذرا جٹ شہادہ ہے پڑھیے کر کا سبب بھی پڑھے نا کر بھی نہیں پڑھے جی باپ بتاؤ کیا میرا مضاح ایمان یہ باب ہے بیان اس کے کہ تطوع قیام رمضان یعنی نفلی قیام جو رمضان میں ہوتا ہے تراویز کا یا نفلی عبادت کا من ایمان وہ بھی ایمان کے میں سے ہے جس طرح قیام العۃ القدر جو ہے وہ من ایمان ہے تو تطوع قیام رمضان نفلی قیام بھی کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک قیام وجو ہے اور ایک قیام غیر وجوبی ہے قیام وجوبی فرائض ہو گئے قیام وجوبی وکر ہو گئے اچھا ایک قیام سنن موقع میں اس سے جیسے ترابی ہو گئے اور ایک قیام غیر سنن مؤقد ہے جیسے عام قیام ہو گیا تو یہاں پہ قیام میرا پر فرما رہی ہے من الیمان. اب یہاں پہ یہ اشکا توجہ کرو گے امام بخاری کو پڑھو تو, تو پتہ لگے لیکن یو کتاب چلی سال کتاب یہ بھی کہنا دیکھو میں اور عمدہ رضی جو چلو گے اٹھو اب کی زکری والا بخاری اب امام بخاری آپ کو قیام کے بعد تطور ذکر کر رہے ہیں امام بخاری آپ کو ایک مسئلہ دے رہے ہیں کہ بھائی محدثین حضرات جو ہیں وہ اعمال کی جزیت کے قائد ہیں قائل نہیں اچھا اچھ احماد قائل ہے تو کیسے قائل اخلاق پتہ ہے نہیں نہیں وہ پرانا مسئلہ یہ یعنی محدثین کہتے ہیں کہ امان یہ اجزاء داخل یا ایمان کے ہیں نا ہم بھی کہتے ہیں کہ امان ہیں جز ایمان لیکن خارجیہ یہ نہ ہے توجہ ہے بھائی ٹھیک ہے اب یہاں بچ سکتا جتنے محدثین ہیں وہ اعمال کے جزیت کے قائل ہیں ٹھیک ہے اچھا معتزرے بھی امال کی جزیت کے قائل ہیں ہمارے محدثین کے درمیان جو اختلاف تجار ہے نا محدین کی اعمال جو ہے عزائے ایمان ایمانے ہیں ہم کہتے ہیں عزائے قارغ ضروریا ہیں ٹھیک <تصفح> ہے پھر محتضین اور اب میں یہ فرق ہے کہ محتسین کہتے ہیں کہ ترک عمل سے کفر لازم اور وہ کہتے ہیں کہ ترک عمل سے کف الازم یا منظر تین ہوتا ہے اب یہاں سے ایماں بخاری آپ کو ایک دوسری طرف لے جا رہے ہیں یہ جو جزیت کا مسئلہ ہے اعمال میں اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اعمال پرزیات عزائے داخل ایمان کے ہیں لیکن آئے یہ اعمال نقلی بھی جو اجزائے داخل ایمان کے ہیں کہ نہیں ہے اب اس میں معتزر و کا اطلاع ہے بات سمجھ گئے ہو نا یعنی اس کے تو سب قائد ہیں کہ یہ اعمال عزائے داخل ایمان کے ہیں محتذرے بھی قائل ہیں محدسین بھی قائل ہیں اگیب جگڑا ہے کہ یہ امار جو اجزائے ایمانیہ ہیں یہ فقط فرائض ہیں یا نواصل بھی اجزائے داخلے ہیں ٹھیک ہے تو محدین فرماتے ہیں کہ عمار فرضیہ عزائے داخلے جس طرح ایمان کے ہیں تو عمارے نسلے بھی اجزائے ایمان ہیں موتضرہ کہتے ہیں کہ اعمال یعنی نفلیا ایمان میں سے نہیں ہیں اعمال نفلیا اجزائے ایمان نہیں ہیں فقط اعمال فرضیہ جو ہے وہ اجزائے ایمانیہ ہیں ساتھ ایمان بخاری ہاں یہاں پہ آئے موتضرہ پہ ذرا لاٹھی چار شروع کر دی اب سمجھ گئے ہو نا اور فرمایا کہ تطوع قیام رمضان من مزاح ایمان نفلی قیام جو رمضان میں ہوتا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے گوئے کے یعنی اعمال تتو نفلی اعمال یہ اجزائے داخلہ ایمان کے ہیں جیسے کہ فرضی اعمال اجزائے داخل ایمان کے ہیں تو گوے کے متضلہ کو خارج کر لیا اب سمجھ گئے ہو باپ کے قیام کا مقصد سمجھ گئے کیسے ہوگا یعنی ابھی تک تو یہ اتفاق چلا رہا تھا کہ اعمال اجزائے ایمانیہ ہیں اب محدثین اور متضلہ کا اختلاف کہ آیا فرض و نفر سب داخلے ہیں یا اس میں فرق ہے تو محتضل کہتے ہیں فقط فرائض اعمالی داخلی سے ہیں اور ہم محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح فرائض احمد ایشاب سے آگے جائیے جی اس حدیث ہو گیا آگے جاؤ رمضان آسان ہے گھر بڑی ہے اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ باب سوم رمضان کے اختصاب میں نہیں بارد یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ سوم رمضان رمضان کا روزہ رکھنا احتسابن طرف اس ثواب کی خاطر منل ایمانے ہی ایمان میں سے ہے اب یہاں دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سو رمضان نفلی ہے کہ فرضی ہے آپ کا کیا نام ہے محمد جلال. رمضان کا روزہ فرض ہے کہ نفل فرض ہے فرائض کا درجہ بڑا ہے اور فرائض اقدم ہوتے ہیں کہ یا تتو نفل جی فرض اقدم اب یہاں ایمان بخاری رحم اللہ پہ یہ ایک اطراض وارد ہوتا ہے کہ نے فرمایا قیام القدر من ایمان پھر آپ نے کہا باب و تتو و قیام رمضان من ایمان اب فرماتی سومور رمضان میں اما تو آپ نے پہلے نوافل کو مقدم ذکر، نوافل کو ذکر کیا ہے اس کے بعد فرائض کو ذکر فرما رہے ہیں چاہے تو یہ تاکہ کہ آپ فرائض کو پہلے ذکر کرتے نوافل کو بعد میں ذکر کرتے بات سمجھ گئے ہو تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ متظین ہو اعتراض نہ کرو اللہ سے رحمت بارش مانگو اور اعتراض کا مادہ چھوڑ اگر تم کہتے ہو کہ یہ رمضان کا روزہ فرض تھا اور فرض کو کیوں مؤخر کیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے تنازع نہیں ہوتا ہے اعلیٰ سے ادنا تک تو پہلے ہم نے نوافل کا ذکر کیا ہے اس کے بعد فرائض کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترقی من الزنا الل ہوتی ہے جب قیام تتو یعنی عموریہ اگر جزئی ایمان ہیں تو سو رمضان ایمان بطری قولا ہے اب بات سمجھ گئے ہو تو یہاں ترقی من الزنا ہے او فیاس دوسری بار سنو امام بخاری آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پھر کیا قیام لمنل کہ قلع القدر کے قیام جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے امام بخاری اب فرماتے ہیں کہ قیام کی یہ نہیں ہے کہ تم کو اللہ اور وہ ختم ہو جائے گا نہیں ایسا قیام ہونا چاہیے کہ واقعی اس کو اور قیام کہا جائے کہ اتنا طویل اتنا طویل ہو کہ سہری تک چلے جاؤ سہری میں سہری کر کے سوم کی کر لو اب رب سمجھ گیا باب قیام لے تلق ایمان باب تطوع قیام رمضان میں ایمان فرمائے یہ قیام سے یہ مطلب کھڑا ہونا مراد نہیں ہے توالت قیام رمضان ہونا چاہیے اتنا طویل قیام کرو اتنا طویل قیام کرو یہ آپ کا قیام سہری تک چلا جائے کہ کھا کر نیتی سوم کر لو اس لیے فرمایا کہ سوم و رمضان اختصام ہے تو قیام کی طوالت کی طرف اشارہ ہے دمر طویل قیام آم اوکا کہ جی پشمنی شی دربان دی پشمن ہوگا یا تروجی اساتا اب مدینہ منورہ میں جو حضرات جو ہیں نہ گئے ہیں اور رمضان مبارک میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کبھی, کبھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ مشکل سیر کھا کر آزاد ہو جاتی ہے کتنی باتیں ہو گئے دوسری دو ہو گئے تیسری بات یہ کہ وجہ تقدیم قیام مل القدر اور تتو یہ ہے کہ میرے طرف دیکھو فرائض میں داخل ہونے کے لیے سبب کیا ہے نوافل, نوافل ہے یہ, یہ نوافل جو ہے یہ فرائض کے لیے ایک باب ہے فرائض کے لیے کیا ہے ایک باب ہے نوافل کے ذریعے فرائض میں داخل ہوتے ہیں ادمی تو پہلے نوافل کا ذکر ہوا اب فرائض ہے جیسے صبح کے فرائض آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دو نورکاب سنت پڑھتے ہیں پڑھنے کی نہیں صبح کے فرائض زور کی جب فرائض پڑھتے ہیں تو, تو اس سے پہلے چار سنتے پڑھتے ہو تاضر کی جب فرائض پڑھتے ہو تو اسے پہلے سنتے پڑھتے ہو عشا کی بات بھی نوافل پہلے پڑھتے ہو تو فرائض کے لیے راستہ نوافل کا ہے تو گوئے کہ نوافل سبق ان الفرائض اس لیے نوافل کو مقدم کیا اور سو میں مزاق کا ذکر کیا اب تیسری بات ان افواد میں اور پہلے بات میں ایک فرق دیکھو کیا مل القدر من ایمان وہاں ایمان ال احتسابن تھا لیکن بعض احتسابن پہ معن نہیں تھا تطوع وہ کیا من مضاق یعنی ایمان ایمان و احتساب حدیث میں تھا لیکن بعد عن ون پر احتساب نہیں تھا اب سو میں رمضان مل ایمان احتسابن میں ایمان ذکر ہو گیا ہے حالانکہ تینوں حدیثوں میں ایمان کو احت صابن ہے بس سمجھتے ہو نا تینوں حدیثوں کو دیکھو ان میں ایمانن و احتسابن ذکر ہے لیکن پہلے تو ابواب احتسابن اس میں قید احتسابن نہیں ذکر اور آخری باب کو مقیت بقید احتسابن کیا ہے ماں وجوہ ماں وجوہات لکھی ہے لکھی ہے رو جو کرو دیکھو یہ فیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس میں اتیاان بھی معمول بھی ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں ترک ہوتا ہے رو کرو فیل میں ایک میں اتیان ہوتا ہے ایک میں ترک ہوتا ہے قیام میں کیا ہے اتیان ہے قیام کرنا ہے تتوں میں کیا ہے نفل کرنا ہے پڑھنا ہے روزہ کیا ہے کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا اپنی بیوی سے جمع نہیں کرنا تو وہ کہ سو میں ترک ہے باقیوں میں اتیا ہے دعا آ اختصاف اس لیے نہیں ذکر کیا کہ قیام الرسل قدر یہ حالت مذکرہ ہے تو ایمان اقتصاد کی ضرورت پڑی نہیں تتو قیام نیر القدر ایمان یہ بھی حالت مذکرہ ہے تو اس لیے اقتصاب کا ذکر نہیں کیا اما سو یہ حالت مذکرہ نہیں ہے اس لیے اس میں تر کی ترک ہے اس میں کیا ہے تر کی ترک ہے پانی نہیں کھانا نہیں جمع نہیں خواہشات نہیں جب اس میں ترک ہے تو یہ حالت مذکرہ نہیں تھا تو جب نہیں تھا تو یہاں پہ ایک احتسابن ذکر کر دیا یہ ترک تر کی مفترات مخترات ترک مخترات ثلاثہ یہ ترک میں ہے تو ترک نہ ہو بلکہ یہ ترک احتسابن ہو کبھی کبھی ترک و حادل اشیا بجول احتساب بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ کو گھر میں روٹی نہیں ملتی آپ کی گھر میں روٹی ہے نہیں ٹھیک ہے نا آپ فاقہ برداشت کرتے ہیں گھر میں کھانا نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے مارا پیٹا ہو تم گھر جاتے نہیں ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے ناراض ہوتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ کو بیوی کھانا نہیں دیتی ہے یا تم اپنی بیوی کے ہاں سے کھانا لیتے نہیں ہو کبھی کبھی ترکی تو کسی آرا سے آزاری خارجے سے ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ ترک عام اقتصابن ہو نہ کہ آدتن نہ کہ کسی وجہ سے کہ جو خوف ہے یا عداوت ہے یا دشمنی ہے اس نے اقتصاباً یہاں ذکر کیا یہ حالت مذکرہ نہیں تھی باقی دونوں حالات مذکرہ تھے اور کبھی کبھی ترک عقل آدتن بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی خفقان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس لیے یہاں احتساب ذکر کر دیا کہ احتساب من نظیم آئے گو کی سومو رمضان یعنی روزے رمضان یعنی تر کی عقل اور ترکی, ترکی شروع اور تر کی بیاہ احتساب بنی سواب ہو تو اس کو روزہ کہتے ہیں تو گوئے کہ تیز احتساب ترک عقل آجتن عبادتاً کے فرق کے لیے لایا ہے کبھی کبھی ترک کیا ترکی عقل ہوتا ہے عادت ہوتا ہے یا کسی دوسری وجہ سے ہوتا ہے عبادت سے نہیں ہوتا ہے لیکن ترک عقل بنی عبادت یہ سون ہے اسلحہ شعی احتسابً قید اس لیے ہے کہ یہ حالت مذکرہ نہیں تھا تو گوئے کہ نیت سواپ کرو احتسابً اس لیے ہے کہ فرق بینا ترکیل العقل و شربی عادتاً و عبادتاً ہو جائے کہ عادت کی طور پہ نہ ہو عبادت کے طور پہ ہو اس لیے یہ حدیث ذکر کی ٹھیک ہے پڑھو حدیث مسلم پا رہی ر بال چلس